پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے يوم ان اللہ هو الحق اس دن اللہ انہیں پورا پورا ان کے حساب کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون لیلخبیثات والطیبات لطیبین والطيبون لطیبات اولئیک مبرعون مما يقولون لهم مغفرت و رزق کریم خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غیرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَهْلِهَا بینکم خیر لکم لعلكم اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اسی میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لانت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بودھ کا مستحق اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون یعنی رحمت الہی سے محروم ہے پھر جیسے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے اس صورت میں یہ زینی اللہ زینیہ کہ ہم معنی آیت ہوگی اور الخبی اور الخبی سے زانی مرد و عورت اور عطی اور عطی سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے دوسری معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی برات کرنے والے پاک ہیں پھر اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی پھر گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بیان گزرا اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے استیناز کی معنی ہے معلوم کرنا یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے اس وقت تک داخل نہ ہو بعض نے تستعنیسو انیسو کی معنی تستنوں کے کیے ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے اسی طرح آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ تین مرتبہ اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس لوٹ آتے اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 6245 ہزار مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر 422 سو و سنن ابی داود حدیث نمبر 5185 اور 5186 اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6902 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2158 آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیعت پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں میں میں کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے صحیح البخاری حدیث نمبر چھ ہزار دو سو پچاس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن ابھی داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستاسی عمل کرو مطلب یہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو اور ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد کون سے گھر ہیں جن میں بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیے گئے ہوں ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتے ہیں یا تجارتی گھر ہیں میں تعاون کے معنی کے ہیں یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو پھر اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت مذکورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے پھر جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غزے بسر مطلب آنکھوں کو پست رکھنے یا بند رکھنے کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے پھر یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا یعنی انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ دونوں ہی مطلوب ہیں علاوہ نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 وَلَا يُبَدِّلُوهُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلُهُنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن, أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الادبه من الرجال أو الطفل غير من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عمرات النساء غيروا الى اتبات من الرجال أو الطفل الذي لم أ... من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں مطلب ستیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت مطلب کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں اور وہ عورتیں اپنے پاؤں مطلب زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور ایم مومنوں تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف عورتیں بھی اگرچہ غزے بصر اور حفظ فروج کے پہلے حکم میں داخل تھیں جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں مومن عورتیں بھی بالعموم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عورتوں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی حکم دیا جا رہا ہے جس سے مقصوداً یا مقصود تاکید ہے بعض علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ممنوع ہے اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا مطلقن ممنوع ہے اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار سو بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عورتوں کو اجازت دی ہے اور یہی بات صحیح ہے اس کی تائید حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم وہاں اپنے کپڑے اتار کر رکھ سکو گی بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 1480 اور جس حدیث میں بعض ازواج متحرات کو حضرت ابن ام مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم ہے سند ضعیف ہے اس لیے وہ قابل حجت نہیں پھر زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں جس کی تاکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عوریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے یہ تو بطری کے اولہ حرام اور ممنوع ہوگا پھر اس سے مراد وہ زینت اور حصے جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا یا دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہو جانا اس زمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہو یا مہندی لگی ہو آنکھوں میں سرما کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برکہ یا چادر لی جاتی ہے وہ بھی ایک زینت ہی ہے تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے پھر تاکہ سر گردن سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ وہی زینت سنگھار یا آرائش ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانیات اس سے پہلے کی گئی تھی یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی جو چادر یا برکے کے نیچے ہوتی ہے یہاں اس کا ذکر اب استثناء کے ضمن میں آیا ہے یعنی ان ان یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے پھر اس میں سر فہرست خاوند ہے اس لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے کیونکہ عورت کی ساری زینت خاون ہی کے لیے ہوتی ہے اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے اس کے علاوہ محارم اور مذکور افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتے داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے فطری و طبعی طور پر ایک دوسرے کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا جس سے فطرے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اس مقام پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک یہ محارم میں سے نہیں ہیں بہوالے تفسیر فتح القدیر پھر باپ میں دادا پر دادا نانا پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں اسی طرح خسر میں قصر کا باپ دادا پر دادا اوپر تک بیٹوں میں پوتا پر پوتا نواسا پر نواسا نیچے تک خاونوں کے بیٹوں میں پوتے پر پوتے نیچے تک بھائیوں میں تینیں بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی آئینی اخیافی اور اینلاتی اور ان کے بیٹے پوتے پر پوتے نواسے نیچے تک بھتیجوں میں ان کے بیٹے نیچے تک اور بھانجوں میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے بلکہ رضائی بہن کی اولاد بھی شامل ہے پھر ان سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت اس کا حسن و جمال اور جسمانی خد و خال اپنے خاوند کے سامنے بیان کریں بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں جن میں باندیاں مطلب لونڈیاں بھی شامل ہیں پھر بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے بحوالے سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اسی طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں بعض نے بے وقوف بعض نے نامرد اور خسی اور بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفات پائی جائیں پائی جائے گی وہ سب اس میں شامل اور دوسرے خارج ہوں گے پھر ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں پھر تاکہ پاذیبوں کی جھنکار سے مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آ جاتے ہیں جنہیں عورت پہن کر چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے بہوالے جامعہ اخترویزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو و سونر ابی داود حدیث نمبر چار ہزار پھر یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف العیام ای یمن کی جمع ہے امن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاون نہ ہو جس میں کواری بیوہ اور متعلقہ تینوں آ جاتی ہیں اور ایسے مرد کو بھی عیم کہتے ہیں جس کی بیوی بی نہ ہو آیت میں خطاب اولیاء سے ہے آیت میں خطاب اولیا سے ہے کہ نکاح کر دو یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو کہ مخاطب نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے جیسے لا نكاح إلا بولين بحوالي سنن أبي داود حديث نمبر دو هزار بچاسي مطلب وليك بغير نكاح نهين اور حديث أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. بحوالي سنن أبي داود حديث نمبر دو هزار تراسي وإرواء الغليل چت جلد صفة نمبر دو مطلب جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے یہ احادیث صحیحہ ہیں یہ حادیث صحیح ہیں جس کی پوری تفصیل شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب اروا الغلیل چھٹی جلد صفحہ نمبر 235 سے 243 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ان کی صحت کو تسلیم کیا ہے دیکھیے فیض الباری کتاب النکاح باب لا نکاح الا ان کی امر کا سیغا ہے جس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے جب کہ بعض نے اسے مباح اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت موقع ضرور ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پمن رغی بین ان سنتی پمن غی بین سنتی فلِ سمنی بحالے صحیح حل بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ وہ صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو مطلب جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں پھر یہاں صالحیت سے مراد ایمان ہے اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں بعض اقراہ کے قائل ہیں بعض نہیں تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرن مجبور کرنا جائز ہے بصورت دیگر غیر مشروع بحوال عیصر التفاثر پھر یعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں مانے نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے حدیث میں آتا ہے تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بحال جامع الطرمیزی حدیث نمبر سولہ سو پچپن صلی اللہ علیہ اجمعین